شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام جب آپ مسئلہ توحید کو واضح طور پر بیان کریں گے تو مشرق آپ کی جان کے دشمر ہو جائیں گے ایمان کے بھی لہذا سورہ فلق میں حفاظت ہے جان کا وظیفہ سورت ناستے میں حفاظت ہے ایمان کا وضیبہ خلاصہ صورت فلک طریق حفاظت جان یا دوسرا ہے تعوز باللہ من رات دنیا بیا میرے محترم جب تم توحید بیان کرو گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے جان کے بھی اور ایمان کے بھی حفاظت جان کا طریق اس کے اندر ہے صورت فلک کے اندر اور حفاظت ایمان کا طریق اس کے اندر ہے صورت ناس کے اب ان کا جی شان نظور آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سورت الفلا کے مکیاتن میرے پاس بھی ایسا ہے یہ غلط ہے سورت فلاق مدنیہ ہے سورت ناس بھی کیا ہے مدنیہ ہے لاہور والوں نے لکھ دیا ہے جو محبوب سبانی کا فوٹو دیتے ہیں ساتھ ساتھ دیتے ہیں کہ بیڑے کو ترا رہے ہیں آپ روح المانی کے اندر دیکھیں روح المانی والا لکھتا ہے دونوں صورتیں کیا ہیں مدنی ہیں حضرت شیخ خلند کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ کیا ہیں مدنی صورتیں دونوں میں نے حالی جی شریف کے اندر پیش کیا تو ہمارے حضرت صاحبان بھی حیران ہو گئے یہ یار نئی چیز تم نے نکالی ہے میں نے کہا نئی نہیں یہ تحقیقی چیز ہے پھر میں گیا تو بڑے خوش تھے وہ فرمانے لگی یار مولوی منظور تیری بات تو بڑی صحیح نکلی میں نے کہا حضرت کیسے فرنگ حضرت امروٹی رحمتہ اللہ علیہ کا ہم نے ترجمہ دیکھا سندھی میں لکھا حضرت انہوں نے لکھا ہے کہ مدنی صورتیں میں نے کہا چلو بڑے پیر کی بات تو مان لی میں نے بھی ایسے حوالے دیے صورتیں مدنی ہیں کیونکہ میرے حضرت کو جادو کہاں ہوا تھا مدینے کے اندر ہوا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو نہیں ہوا تھا یہ سب سے پہلے پہلے انکار کرنے والا اس کا محمد ابدو ہے جو سر کی اظہر کے اندر تھا ان کا شیخ الجام پکا بیمان تھا محمد عبدو تفسیر منار اس نے لکھی ہے وہ حیات عیسیٰ کا بھی قائل نہیں ہے کہتا عیسی ہے مر گئے ہیں سمجھے جی اور دلیل دیتا برزا الحمد قادیانی سے کہ وہ کہتا ہے پکا بیمان تھا وہ اس کی دیکھا دیکھی تمہارے پاکستان کے اندر بھی جو حیات الانبیاء کے منکر ہے نا وہ بھی کہتے ہیں یہ صورت مکی ہیں اور حضور کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا اللہ کے بندے بخاری میں موجود ہے جادو ہوا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر اٹھا کے دیکھو آخر کے اندر پورا صفحہ بھر دیا انہوں نے دلائل کے ساتھ حضور پہ جادو ہوا تھا باقی جو کافر لوگ کہتے تھے نا امبیال مسرات السلام کے متعلق کہ یہ مشہور ہیں مسحور بمان مجنون کہتے تھے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا یہ کیا ہے مسحور ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو اثر ہی نہیں کر سکتا حضور کو ایک دفعہ بچھو نے ڈسا تو حضرت فرما لان اللہ اکرب اللہ یاد و نبی نبی کو نہیں چھوڑتا بچھو وہ حضور کو درد ہوا یا نہ ہوا حضرت کو بخار آتا تھا یا نہیں آتا تھا جی تو بابا یہ جو اسباب طبیعہ ہیں نا دنیا کے اندر بخار آنا کوئی سانپ ڈسے زہر اثر کرے حضرت پہ کیا تھا زہر اثر کوئی نہ کچھ تو یہ اسباب طبیعہ سے انبیاء متاثر ہوتے رہتے ہیں وہ نبی ہیں بشار ہیں خدا ہیں جی؟ متاثر ہوتے ہیں جی جا تو ہوا ہمارے تمام علمائے دیوبند اس چیز کے قائر ہیں امی ایشا فرماتی ہیں حضور کو جادوا آپ کی طبیعت مض محل رہتی تھی جیسے ہلکا ہلکا بخار ہو تو میں نے عرض کیا حضرت کیوں خاموش ہو گئے ایک دفعہ پر میں ایشا مجھے پتہ چل گیا ہے میں سویا ہوا تھا دو آدمیاں ایک میرے سرانے بیٹھا ایک پاؤں کی طرح فرشتے تھے سرانے والے نے پوچھا پاؤں والے سے کہ اب ہمارے ساتھی کو کیا ہے انہوں نے کہا جادو ہے کس نے کیا جادو لبی بن آسم اور اس کی بیٹیوں نے کیا کس چیز میں کیا وہ تانت کا دھاگا ہوتا ہے جس کا ہم زی کہتے ہیں تانت کا دھاگا دھا اور کنکھے کے دندانے اس کے اندر کیا پھر اس کو جی کہاں کیا کہنے لگے وہ خجور کا سیپ نہیں ہوتا اس کے اندر داخل کر دیا پھر کہاں ڈالا جی کہ ویر زروان وہ یہود کا کنواں ہے وہاں ڈال دیا پتھر کے نیچے حضرت تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ نکالا وہ گیارہ گرہ گی کتنی؟ آہ. تو ایک روایت میں خود جبریل پڑھتا گیا ایتے گئیں. ایک دوسری روایت میں حضرت کے بارے میں ہے آپ نے پڑھا گیارہ گرہ کھل گئیں گیارہ ایسے ہیں وہ سمجھی بات اپنے اقابر کی تباہ کرو گے یا اوٹ پٹانک مارو گے ایک آدمی کہہ رہا جی میرے استاد اتنے محقق ہیں میرے استاد اتنے کے کہیں کہ بڑے بڑے علماء کا رد کر دیتے ہیں میں نے کہا تیرے استاد محکے ملہ ملحد آج جو اقابر کا رد کرتا ہے محکے کے نہیں ہوتا, ہوتا داغا ہوتا ہے اب دیکھو جی کل آؤز و بربر فراط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آ دی اللہ کی طرف سے ہے فریضہ رسول اعز کے نیچے لکھو مستعید کا بیان ہم کیا ہیں پناہ پکڑنے والے ہیں ہو مستعیز پناہ پکڑنے والے اچھا جی مستعیز کا بیان بے رب الفلک مستعز بے مست بے کس کی ذات ہے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں ہم مستعیز ہیں اللہ کی ذات کہہ ہے جی مستعد بے پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ رب صبح کے اس صبح کیوں کہا لے کہ رات کے اندر شرارتیں بہت ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کہ قتل و قتال، چوری وغیرہ شرور و فساد اور صبح آتی ہے شرور و فساد کا تقریباً ختم ہوتے ہیں صبح کا نام لیا گیا من شر ما خلق تم بتاؤ یہ کس کا بیان ہے مست من ہو کا شر تمام مخلوق سے مست بے نمبر ایک لکھو تمام مخلوق کے شر سے پناہ پکرتا ہوں یہ عام ہے اب آگے تخصیص ہے مقام کی مناسبت سے آگے میں انہوں کی تخصیص ہے کس مناسبت سے کیونکہ انہوں نے جادو کیا تھا رات کی تاریکی میں اور کرنے والی بھی عورتیں تھیں اکثر لبیر بھی شامل تھا اکثر اس کی لڑکیاں عورتیں تھیں اور بنا جادو کی تھی حسد حسد کی وجہ سے کیا تھا اس لیے سب چیزوں کا نام ہے وامن شر غاز وقب یہ مستعدمین نمبر کتنی دئی اور شار اندھیرے سے جب کے پھیل جائے شار اندھیرے سے جب کے پھیل جائے کتنا نمبر جو میں ہو اور شار اندھیرے سے جب کے پھیل جائے وامن شر نفا سات یہ ہو نمبر کتنی دی جی؟ تین اور شار ان لڑکیوں سے جو پھونکا دینے والے ہیں کے اندر نفاسات عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صفت نفوس کی بنا دو نفوس ان نفا تو پھر ان جانوں کے اندر مرد بھی آ جائیں گے اور مینشرحا سے دن دا حسد استاد مین نمبر چار شر حسد کرنے والے سے جب حسد کرنے لگے وہ بھیا نہ حسد ان کو پرندیرتا کیا بھائی ایک ہوتی ہے ریس دوسرا کیا ہے اسد ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیں اور آپ کہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہ جائے اور مجھے بھی ملے یہ کیا ہے ربتا اور ریس جائز ہے قرآن حدیث پاک میں جو ہے نا لا حسد اللہ علیہ السنّ وہ ریس مراد ہے حسد کہتے ہیں تمنی زیوال نعمت غیر کہ غیر کی نعمت کی زیوال کی آرزو کرنی کہ اس کو جو نعمت ہے نہ رہے نہ رہے میرے پاس آئے نہ اس پہ نہ رہے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات صاحب الجمال ویا, سید الفشر من لقد اسلام القمر کام